ارسمد اللہ عبد العلمی وسلات وسلام علیہ رسول کریم جمعہ کے دن دن آیات پر خطبہ تھا تو وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں بیان نہیں ہو سکی بہت سے پہلو تشنا رہ گئے وقت کم ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ رواج ایک عام چیز ہے اور درد خاص ہے تو اس کے بعد پہلو روشن کرنے کے لیے آج انہیں آیات سے تخمیلا کے طور پر دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسقین کا بیان ہو رہا ہے سورہ اور توبہ تو ان کے ایک عمل کا جس سے ان کی خصلت جھلکتی ہے اس کا بیان ہوا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر منافقین کی صفات نہ در کر آئیں اور اگر کچھ ایسی چیز ہو تو ہم فوراً توبت اللہ سے کام لیں اور جو جو طریقہ صحیح بتایا گیا نفاذ سے بچنے کا اس پر ثابت قدم ہو جائیں ولزین تفضور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا یعنی بنایا مسجدن دیرارن مسجد جو کہ زیرارم جو کہ نقصان پہنچانے والی تھی مسجد اور مسجد بنانے والے وہ نقصان پہنچانے والے لا لادر ولا زیر یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا اصول ہے کہ نہ ایسا نقصان کسی جی کو پہنچایا جائے جس سے آپ کو فائدہ ہو دوسرے کو نقصان ہو نہ ایسا زرار اسے بھی کہتے ہیں جس میں اپنا بھی اور اگلے کا دونوں کا نقصان یہ دین میں نہیں ہے دین کا ایک فک ہی اصول ہے حدیث کی بنیاد ہے اس حدیث پر بنیاد رکھی ہے فکہ اس کی بنیاد جو تھی مسجد کی وہ اس طرح تھی کہ یہ نقصان پہنچانے والی تھی مسجد قبا کو اور ان مسجدوں کو جو نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے مخلص مندوں نے بنائی وہ کفرن اور یہ کفر پر مبنی تھی اس مسجد کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر پر بنیاد رکھ کر بنایا گیا تھا وہ تفریح البین اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے انہیں بکھیرنے کے لیے ان کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے وہ ارسع ہار و رسول اور گھاک تھی منافقین کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مورچہ تھا ارساد بمانی انتظار بھی مفسرین نے کہا انتظار اس لیے کہ ارساد جو گھاٹ لگائی جاتی ہے اس میں گھاٹ لگانے والا اپنے شکار کا یا اس چیز کا منتظر ہوتا ہے جس کے لیے اس نے یہ گھات لگائی ہے تو یہ گھات تھی منافقین کی پناہ گاہ تھی اور مورچہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جان کرنے کے لیے من قابل جو کہ وہ پہلے سے بھی جاری رکھے ہوئے تھے کیونکہ یہ منافقین کا عمل آج ہی ظاہر نہیں ہوا پہلے سے ان کی روش یہی تھی وہ لیا اور وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے ان اربنا کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا تھا بھلائی کا تھا تقوے کا مسجد آباد کرنے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا تھا یہ مسجد کبا کے قریب یہ جو ہم نے بنا لی ہے مسجد تو اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ رات اندھیری ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بارش وغیرہ بیمار کے لیے کمزور کے لیے وہ یہی پڑ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان چکے تھے اور ان کے ہاں ان کے کہنے پر برکت کے لیے نماز پڑھانے جانے کے لیے تیار تھے کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی ان ارد نا انفسنا <الْحُسْنَة> ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا ہے وہ یش ہاد اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ البتہ جھوٹے ہیں اللہ ان کے جھوٹ پر اپنی گواہی ثبت کرتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر گواہی دینے والا کون حکم ہوتا لاکم سی ہی ابدا آپ کبھی بھی ہرگز اس مسجد میں قیام نہ کریں اور قیام سے مراد یہاں سلاد ہے تمام مفسرین نے یہی مراد لی کیونکہ حدیث میں آتا ہے من رمضان ایمانا و بحثاب وہ پھر ما تقدم بھی بخاری اور مسلم ہے تو یہ قیام سے مراد میں ماض ہی تو ہے یا مسجد اس الگ یہ نام تاکید کے لیے کہا بعد میں قسم کے لیے کہا یعنی اس میں شدید مقد حکم آ رہا ہے وہ مسجد اس میں آپ قیام کریں نماز پڑھیں اس سکھا اعلی تقوا مین اول یوم جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے مسجد قبا اور اس طرح اس کی طرح بنیاد والی تمام مساجد میں داخل ہیں جو تقسیم یعنی وسیع ہے وہ یہی ہے اور مسجد نبوی کے بارے میں تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ بھی اس مسجد میں شامل ہے جو نیک نیاتی کی بنیاد پر تقوی اللہ سے در کی بنیاد پر بنائی گئی اول یوم پہلے دن سے کیونکہ جب ہجرت فرمائی نبی علیہ اللاۃ والسلام میں تاریخ اسلام کا آغاز ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سَََ ہجری کو مقرر کیا تو یہی مشورہ ہوا صحابہ میں رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نبی علیہ سلاۃ والسلام کی ہجرت سے ہم اپنی تاریخ کے سن کو مقرر کریں جس دن مسجد بنائی گئی اور جس دن مسجدوں کے قیام کا آغاز ہوا تو من اول یوم اسلام کی تاریخ کے پہلے دن سے احق زیادہ حق در ہے ان تقوم فی کہ تو اس میں قیام کرے اس میں نماز پڑھے اس سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ مفہوم لیا کہ وہ تمام مساجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں اور جن میں اس قسم کے لوگ ہیں جو بیان ہوئے فی اس میں رجال ان وہ مرد ہیں یہ سکھبول جو یہ محبوب رکھتے ہیں جن کو یہ سب سے زیادہ پیارا ہے تحرو کہ وہ طہارت اختیار کریں وہ پاکیزہ رہیں بدن کے اعتبار سے بھی دل کے اعتبار سے بھی ان کا دل بھی شرط کی نجاست سے کفر کی نجاست سے براعت کی نجاست سے پاک ہو اور ان کا بدن بھی پاک ہو کیونکہ صحیح حادیث ہیں بہت ہیں مسلم احمد سے سنن کی دیگر روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا قبا کی مسجد کو تعمیر کرنے والے قبائل سے اور جو انفاق اس کو بنانے والے تھے اور جگہ دینے والے تھے کہ تم نے کیا خوب بھی ہے جو مالک نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم تطہیر کو پاکیزگی کو پسند کرتے تو انہوں نے کہا ہم استنجا کرتے ہیں پہلے صحیح ہے کو دیکھ کر ہم نے استنجا کو پسند کیا کیونکہ صرف مٹی استعمال کرنے سے بھی آدمی پاک ہو جاتا ہے یعنی پاکیزگی میں بھی زہری پاکیزگی جو ہے وہ اپنی جگہ پر شریعت مطحرہ میں ایک جز ہے صرف باطن نہیں ہے کہ کوئی شخص شخص میں باطن جو ہے درست ہے جیسے عورتیں کہا کرتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے نہیں پردہ دل کا بھی ہے اور اس کے بعد ظاہری طور پر بھی بدن کا وہ پردہ حجاب جو اللہ نے حکم دیا عورت کے لیے لازمی ہے اس کے بغیر دل کا پردہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ دل کے اندر جب ایک عمل راسف ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر اور دل کا عمل بنتا ہے ایمان کی بنیاد پر تو اس عمل کا اظہار قول سے اور انسان کے آزاد سے ہونا ضروری ہے صب المترین اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یعنی ان کی اس طہارت کی کوشش نے اللہ تعالی کا انہیں محبوب بنا دیا ابن القیم نے کہا رہی اللہ کہ یہ کوئی خوبی نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت تو کفار بھی کرتے اللہ کی محبت مشرقی نے مکہ بھی خرچ کرتے تھے لوگوں پر رحم کھایا کرتے تھے ہلفل فضول آ کر کس لیے معاہدہ ہوا تھا مسکینوں کی مدد کے لیے کفار ہی نے تو کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے تقریباً بیس سال کی عمر میں تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ لیڈی ڈائنہ کتنا لوگوں پر خرچ کرتی تھی اور انسانوں کے دکھوں میں کام آتی تھی گنگا رام جس نے ہسپتال بنایا تو محبت تو وہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل جو پہچان ہے تیری محبت کہ اسلام کی بنیاد بننے پر اور تیرے جنت کے داخلے کی وہ یہ حب کہ اس سے مالک محبت کر تیری محبت ایسی محبت ہو کہ جو اللہ کے ہاں سند لیے ہوئے ہو نبی کے طریقے کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ تیری محبت اس چیز کا باعث بنے کہ رب ضلجلال ولی کرام تجھے اپنا محبوب بنا لے پھر کامیابی ان کن تم تونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو تم میری اتباع کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے آفا من بھلا وہ کوئی جو افستا بنیاد اپنی بنیاد رکھے اللہ تقوا من اللہ اللہ کے تقوے پر اس کے عملوں کی بنیاد اعمال کی بنیاد خالصتا علی پر کوئی ریا نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی دنیاوی مقصد نہ صرف ہو صرف تقوا ہو وہ رضوان اور اللہ کی رضوان کو چاہتا ہو جیسے فرمایا کہ وہ مہاجرین جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں قبونا فضلا من اللہ وانا سورت الحشر میں وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کے رضوان کو تلاش کرتے ہیں. اگر دیکھو تو کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہا جاتا اس عامو بھی لادن جاسوس ہے امریکہ نے کھڑا کیا ہوا ہے کوئی کہتا ہے مجھے پڑھے لکھے لوگ بہت جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اسلامیہ کالج سیبل لائن کا پرنسپل تھا بڑا فلسفی اور بڑا دانشور آپ کو یار اسامہ کوئی ہے بھی کہ نہیں بنیادی یا ایک ایسے ہی ہولا ہے جس کو امریکہ نے کھڑا کر کے مسلمانوں کو مارنا چاہا تو یہ سب باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کی آنکھیں بند ہیں وہ شخص جو ایک شہزادے کی زندگی گزارتا تھا جس دنیا کی ہر نعمت مالک نے جو ہے وہ دے رکھی تھی وہ آخر ان سنگلاک چٹانوں کے اندر ایک فقیر کی اور ایک بالکل اس انسان کی جو زکوط کے مال کا بھی محتاج ہو جاتا ہے زندگی گزارنے پر آخر کیوں مجبور ہوا ایجنٹی کی جاتی ہے یا دنیا کے اندر کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے یا مال و منال کے لیے ایسا ایجنٹ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ پھر گیا ورنہ یہ ایجنٹی کس قسم کی ایجنٹی ہے تو یہ سب بے وقوف لوگ ہیں بلکہ جس کی بنیاد تقوا پر ہو اور رضوان پر ہو اس کا عمل شہادت دے دے کہ یہ صرف اللہ سے ڈر کی بنیاد پر امن کر رہا ہے اللہ کے رضوان جاتا ہے خیر وہ بہتر ہے اور وہ مسجد بہتر ہے جو اس بنیاد پر بنائے ام یا وہ من شفا بنیاد ہار جو کہ اپنی بنیاد رکھے کنارے پر وہ بھی کون سا کنارہ وہ ابھرا ہوا کنارہ جو گرنے والا ہے کھائی کے اندر جہنم سے مراد لی کہ ان کی بنیاد منافقین کے اعمال کی اس کنارے پر ہے جو نظر تو آتا ہے ابھرا ہوا ان کے اعمال ظاہر میں مسلمانوں میں انہیں شریک کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کنارا ابھرا ہوا ہوتا ہے گرنے والا وقتی طور پر تو وہ بلندی پر ہوتا ہے اس پر ان کے عمل کی بنیاد ہے لیکن یہ عمل فنہارا بہی فی نار جہنم اسے لے کر جہنم میں گر گیا کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہ تھی یہ ریت کا دھروندہ تھا جو جب اس پر بوجھ پڑا گر گیا وہ لایہ دل القوم الظالمین اچھا اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی راہ یاد نہیں کرتا بے شک آیات نفاق اکبر کے لیے اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے آمین اور الحمد للہ کسی مسلم کے بارے میں اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے بارے میں ہم انشاءاللہ شاء بھی نہیں کرتے تصور بھی نہیں کرتے ہم نفا کے اکبر میں نفاق اکبر یہ ہے کہ اندر بالکل کھلا کفر اناد ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمین کے ساتھ کفار کے ساتھ وہ شخص محبت رکھتا ہو اور اہل اسلام کے لیے تدبیریں اور ترکیبیں اور خفیہ قسم کی چالیں چلنے کا پورا ارادہ رکھتا ہو یہ وہ لوگ ہیں مگر نفاس ایک دن میں نہیں آتا بعض اوقات آدمی اگر اپنی راکھی نہ کرے رکھوالی نہ کرے تو اس کا یہ پودا ایمان کا جل جاتا ہے ایمان کی رکھوالی سب سے زیادہ ضروری ہے لوگ اپنی دولت کی رکھوالی کرتے ہیں الحمدللہ اپنی عزتوں کی رکھوالی کرتے ہیں وہ اللہ سب سے قیمتی شہر جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس گٹا تو اندھیرے میں وہ توحید و سنت پر ایمان ہے صحابہ کے طریقے پر رضوان اللہ اس کی حفاظت کریں گے تو یہ بچے گا جیسے وہ میں نے اس دن ویپ کیا تھا کہ ابن ابنیابی مولکا کہتے ہیں صحیح بخاری میں قول ان کا کہ میں تیس صحابہ کو ملا تیس کے تیس اپنے بارے میں نفاذ سے ڈرتے تھے کیا انہیں ہم سے کم یقین تھا اپنے ایماندار ہونے کا وہ پورا گمان رکھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں ہم سے کہیں بڑھ کر مگر اس کے باوجود یہ ڈر یہ ان کے ایمان حقیقی کی علامت ہے اور حسن بصری نے کہا جس کو یہ ڈر ختم ہو گیا اس میں نفاق آ چکا ہے یہ ڈر تو لاحق ہونا چاہیے لا لالو ریبتا فی قلوبین ان کی یہ بنیاد جس پر انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ بنیاد جو ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک شک کو قائم رکھے گی یہ شک ہی میں مبتلا رہیں گے یقین سے محروم رہیں گے یہ ندامتوں میں رہیں گے جس وقت زلیل و خواب ہوں گے یہ پے چاب کھاتے رہیں گے تینوں طرح سے تفسیر بیان کی گئی یہ تفسیر میں انواع ہے مختلف مفہوم ایک ہی ہے اللہ ان تفت کا لوب یہ کہ ان کے دل دنوں میں نفاق ہے جن دلوں میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی جانتا ہے علم رکھتا حکمت ہے اس کی کہ اس نے منافقین کو یوں چھوڑا ہوا ہے ورنہ اللہ چاہے تو منافقین اہل ایمان کو نہ ختائیں اپنی تدبیریں خفیہ نہ کرے کیونکہ جتنی منافقین تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات کفار بھی اس کی تکلیف نہیں پہنچاتے یہ آستین کے ساتھ ہیں یہ داخلی فتنہ ہے اور کفار کا فتنہ خارجی فتنہ ہے تبار سے بھی خارجی کہ وہ کھلن کھلے دشمن یہ پہچانے نہیں جاتے اور بہت سے مسلمین ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جب کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی ان اور ہمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ایک اور صحابیہ جن کا نام اس وقت مجھ سے بھول گیا یہ تینوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر جو بہتان لگایا گیا اور فتنہ عبداللہ ابن ابئی نے اٹھایا اس میں باتیں کرنے والوں میں شامل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یہ آسکین کے ساتھ بڑے خطرناک ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اور بعد میں اس میں یہ مفہوم بھی لیا ہے اور یہ مفہوم بڑا خوبصورت ہے اللہ کی رحمت کی وسعت کا ثبوت ہے مان آٹن اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ اگر توبہ کرے تو پھر ان کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ندامت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ پھر اللہ ان کی توبہ قبول تو کر لے گا اور اللہ خوب جانتا ہے عالم ہے اس کا کہ کس کی توبہ سچی ہے اور اس کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا بنا دیا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانے والوں کو دنیا میں حالات نہ کیا تاکہ ایک نمونہ بنے ہمارے لیے کہ جب نبی کو لوگ ستا سکتے ہیں تو پھر ہم ستائے جائیں تو کون سی بڑی بات ہے اس کے بعد یہ کہ یہ جو لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ جن کی تعریف ہے تاریخ المطرین ان کی کچھ اور صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جیسے سورہ البقرہ میں بلکہ سورہ الطوبہ میں پہلے پڑھتے ہیں اور یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں انما انفر کے لیے بس مسجدوں کو آباد کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں کون ہے یا امور مساجد اللہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں من عام ابلّا جو اللہ پر ایمان لائے تقرے کی بنیاد پر والیوم الاخر اور اس کے اعمال بھی یہ ثبوت دیں کہ آخرت اس کا ہدف ہے وہ آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی چکو چوتھ کے سامنے وہ بالکل کبھی پرواہ نہیں کرنے والا ہوتا یا عقام اصلات اور نماز قائم کرے وہ آپر اور زکوٰۃ کو ادا کرے یعنی بدنی عبادات اور مالی ولم یکشہ یہ ایک عجیب صفت ہے یہ ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی ہوگی اور خود کو دلیر کرنا ہوگا ان آیات سے کہ مسجد آباد کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے سوا غیر فدرے ولم یکشہ اس میں کوئی اس بات سے مایوس نہ ہو جائے کہ مادی وسائل جب کفار کے پاس ہو تو ان کی وجہ سے علیک مسلم تبئی ڈار لاحق ہونا تو یہ تو بڑے بڑے مجاہدین میں بھی ہے صحابر رضوان اللہ علی مجمعین نے بھی ہے اس میں اللہ رب العزت پکڑ نہیں کرتا وہ ڈر جو شرک کی بولیے ہو وہ ڈر جو رب ذل جلال بل کے اوپر ایمان کی نفی کرتا ہو یا قبول حسین منافقوں والا ڈر اندیچھی مصیبتیں آدمی کو ڈراتی رہے ہائے یہ نہ ہو جائے القاعدہ کر کے نہ پکڑ لیں وہ نہ کر لے کبھی ڈاڑی کو چھوٹا کرا رہا ہے کبھی شکلیں بدل رہا اپنی اونچی سی عجیب و غریب کی پینٹ پہن کے آ گیا کبھی کچھ کر رہا ہے ڈرتا ہے کبھی اپنے مدرسوں کو بچانے کے لیے بالکل توحید و سنت کا نام جو آج تقاضا ہے کہ جہاد کی حمایت کرے مجاہدین کے لیے دعا کرے مجاہدین کی خیر خواہی کرے اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے ایسا ڈر کوک ہے کہ ان حکام کے بارے میں ان کے کفر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتے ہیں تاغت کی بات نہ کرو جیسے یہ درپوک ہے حکام کیونکہ لکھا ہے باقاعدہ یہ تحریر میں موجود ہے یہ مسلم دوست نے لکھا اور میں نے وہ رسالہ بھی دیکھا اس نے کہا ایک رسالہ چھپتا تھا کچھ مجاہدین چھاپتے تھے جن کو سعودیہ کی طرف سے مدد آتی تھی تو اس میں عرب کے حکام کو وہ حکام جو مصنوعی شریعت لاگو کیے ہوئے اللہ تعالی کے مسلمان بندوں پر ان کو تابوت لکھ دیا گیا تو وہ رسالہ سارا جلانے کا اور تلب کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا رسالہ کرتا یہ ڈر کی انتہا ہے یہ ڈر جو ہے یہ شرک ہے اور خطرہ ہے کہ یہ ڈر ایمان نہ لے جائے شرک شرک کیا تو شرک نہ بن جائے تو اس واسطے ولہ یق اسجیں آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہاں کوئی گن لے کر کھڑا ہو تو ڈرنا بالکل جائز ہے یہ ڈر بالکل طبی ڈر ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی مرد کسی کو لا کو خوف تاری ہوتا ہے کہ اگر میں نے صحیح وقت میں صحیح دوا نہ کھائی تو یہ اور یہ ہو جائے گا یہ ڈر ٹھیک ہے مگر اتنا ڈر کہ اللہ کا توقل ہی جاتا رہے اس کو نماز روزہ حج زکات سب بھلا دے اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی بھلا دے اسے مسجدوں کو آباد کرنا بھلا دے کہ جی بم چل رہے ہیں آج کل مسجدوں میں مچ جاؤ مسجدوں کی آباد کاری ہی تو ہمیں سب و سے بچائے گی یہی تو ہمارا مرکز ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یاب ہوں گے کیونکہ مسجد میں آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں اور فرمایا بمن ازلم ہوں یہ سورا البکر ہے اور اس سے ظالم کون ہے مساجد اللہ اے یو کرافی آرابی جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ بلند کرنے دے اور اس کی خرابی کا باعث بنے یہ مشرقین مکہ کے لیے آئے نازل ہوئی اور جو بھی اس کی مشابہت اختیار کرے آج بڑے بڑے متقیوں کے لیے مسجد حرام میں داخلہ بند ہے اگر وہ وہاں نظر آ جائے تو ان کی گردن توڑ دی جائے اور بڑے بڑے قبا تھا لانتی لوگ وہ کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں آزام دیے جہاں بلال آزان دیتے تھے میں سید ان ابو جاہل قسم کے سیدوں کے لیے اس کے دروازے کھلتے ہیں یہ سب اسی کی مشابہت لیے ہوئے لگتے ہیں فرمایا کہ کیوں نہ یہ حق بتایا جائے کون بتائے گا ہم نہیں بتائیں گے احمد بن حمبل وہی اللہ سے کسی نے کہا کہ لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں تم بھی اپنی جان بچا لو غالباً ان کا چچا تھا اس نے کہا چچا جب بیوقوف اور جاہل اس لیے نہ بولے کہ اسے تو علم نہیں ہے وہ قرآن کو مخلوق کہنے کا کیا رد کرے گا جب علم نہیں رکھتا یہ تو عام آدمی کے سمجھ سے باہر ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنا کیوں شرک و کفر ہے جب وہ اس لیے خاموش ہو کہ وہ جاہل ہے عالمسری خاموش ہو کہ اس کی جان بچ جائے گی پھر حق کو لے کر اٹھنے والا کون ہوگا پھر افواہ افال اور نمائندگی کرنے والا کون ہوگا اس طرح تو انبیاء علیہ و اسلام کی جان بچانے کے لیے حق کو چھپا لیتے تو حق کبھی لوگوں تک نہ پہنچتا حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ میں بھی آج یہ ظلم جاری ہے بات بھی ہے اچھی بات بھی ہے کہ مشرقین کو شرک نہیں کرنے دیتے جو قبر پوج ہیں یا اس قسم کے اس میں کافی پابندیاں ہیں بہت کچھ ہے اگر جو شرک کرنے والے شرک کر رہے ہیں اور کوئی امام کھل کر اسے بیان نہیں کر سکتا مگر کم از کم دروس میں امام کھل کر بیان کرتے ہیں حکومت میں جو بالکل عام ہوتا ہے اس میں قبر پرستی کرا میں نے نہیں سنا جب سے جا رہا ہوں کہ ننگا چٹا ردو اور کہا جائے یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو جو کتابوں کے اندر موجود ہے جو درسوں کے اندر موجود ہے وہ خطبوں کے اندر موجود نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر کو مسجدوں میں بلان نہ کرنے دے اور ان کے خراب کرنے کا باعث بولے مسجد کی خرابی یہی ہے بیت اللہ کی تفہیل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کو بنانے کا حکم ہی اس لیے دیا گیا تھا مکان البئی اللہ ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی شہر کو شریک نہ کرنا میرا آپ کون تھے آج شرک کر راب اس لیے ختم ہو گیا کہ وہاں جناب سارے توحید والے ہو گئے یہ تو ہماقت شرک رب ہر صورت ہوگا اور صاف ہی ان الاح الحا اللہ یہ خبری ہے کہ نہیں ان کے لائق مگر یہ کہ یہ زیر ہو جائے اور داخل ہو تو پھر دھرتے ہوئے کسی معاہدہ کے تحت اور مسلمانوں کے نیچے لگ کے اسلام لانے کے بعد داخل ہوں گے اور یہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرنے کی توفیق دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج بھی یہ دن آئے گا انشاءاللہ ان قریب ہے کہ بیت اللہ میں پوری طرح سے بیت اللہ کی تصویر ہوگی ان مشرقین کو اور ان تواوید کو حج سے روک دیا جائے گا اور یہ فرض ہے کہ ان کو روکا جائے یہ اس قابل نہیں ہے کہ حج کو جائیں جو دن اور رات رب ربض و اکرام کے احکامات کو لٹارتے ہیں اور وہ دین جو کبھی ہم پر فگن تھا اور ہم اس کے نیچے چل کے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے تھے جس کے لیے ہم پیدا کیے جائیں اجتماعی طور پر عبادت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ اجتماعی قوانین اجتماعی زندگی گزارنے کے قاعدے اصول ضابطے پیمانے وہ وہی سے دیے جائیں گے پھر اجتماعی رنگ میں سارا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اپنے عمل سے پوری دنیا میں یہ دوائی دے گا اللہ اکبر یہاں اللہ کی چلتی ہے کسی اور کی نہیں چلتی کوئی قاضی مجال نہیں رکھتا کہ جب کوئی صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر اس کے خلاف فیصلہ کرے اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی گوشمالی ہو جاتی اور ظلم کرتا بھی ہے تو وہ جزوئی ہے کفرم دا کفر ہے قاضی کی حد تک ہے مگر اسٹیٹ کا جو مرجہ ہے اسٹیٹ کا جو اصول اور قانون ہے جس کے اوپر سب لٹائے جاتے ہیں جھگڑے وہ ترازو اللہ کا نازن کردہ ترازو ہے تو اس وقت ہم اللہ اکبر کہنے والے ہوں گے اس نظام کا ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں حتیہ کہ تاکار داخل ہوئے فتنہ لے کر چنگیت کے یافتہ کا اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس نظام کے نیچے چل گئے اب اس کا نقیز اس کا الٹ آ گیا تو پھر ہم اس نظام کے تحت چلنے پر مجبور ہوئے ہر ہمیں سے ہر کوئی چل رہا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر قوت نہیں ہے کہ اس نظام کی بغاوت کرے اللہ یہ کہ قوت جزوی ہے اور جتنی قوت ہے اس قدر بغاوت ہم پر فرض اہم ہے خوشی سے ایک ان کے قانون کے بھی تحت ہم چلیں جو قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے الٹ ہے تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے جب یہ تباویز بھی بیت اللہ میں جاتے ہیں عزت پاتے ہیں بے نظیر کے لیے بھی جناب کھول دیے گئے, گئے دروازے اس کے خاندان کے لیے بھی اور وہ قبر نبی پڑ بھی گئی اپنا مولوی بھی, بھی ساتھ لے کر گئی وہ بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ پتن کیا پڑتا بکتا رہا بہرحال تو پھر کیسے ہم مانیں کہ آج بھی وہ ماحول قائم ہے ہاں کبھی یہ حکومت یقین اسلامی تھی اب اس کے اندر بس اس کی ایک جھلک باقی رہ گئی نظام تعلیم الحمد اسلامی شکر الحمدللہ ابھی تک لکھا پڑا قانون سعودیہ کا اسلامی جو دنیا میں کسی مملکت کا نہیں ہے اگر آج بھی کوئی شہزادہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ شہزادوں کو کوئی گروپ اسلام نافذ کرے وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا پاکستان والا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے پاکستان لاڈیسینس جو ہیں وہ تو پٹیالہ ریاست کے ہیں ادھر ادھر کے ہیں وہاں سیدھے سیدھے قرآن و سنت کے اور سب معاملات میں فیصلے والا کے ان کے فتح کی شکل میں پڑے لاہن فل دنیا خزیل جو اللہ کی مسجد یہ معاملہ کریں گے دنیا میں بھی ضلیل ہوں گے اسی لیے دنیا میں ان کی ذلت ان حکام کی یہ نفاط میں ہے یہ قہر میں ہے سعودیہ کے حکام بھی دنیا میں ان کی ذلت ہو چکی یہ امریکہ سے پوچھے بغیر شاید باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتے وہ لہم فل آخرت عذاب ال اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہم سب دل نہیں ہم کہتے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے آمین یہی بادشاہ بڈھا ہے مر چکا ہے اب کیا اس کے پاس اب بولا تو اس سے جاتا نہیں عبداللہ یہ توبہ کر لے جنت کما لے گا کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ یہ شخص توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے آمین یہاں پر یہ میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے جمال الدین کاشمی کی ہے یہ یہاں پر ایک حدیث لائے ہیں صحیح بخاری سے اور وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو میں یہ عرض کر دوں یاد کروا دوں آپ کو کہ اس مسجد کو نبی علیہ السلاط والسلام نے جلا دینے کا حکم دیا اور دو صحابہ کو بھیجا رضی اللہ عنہما اور کہا جاؤ کہ اس مسجد کو جلا دو اور ڈھا دو اس کو آپ کے ساتھ جلا دیا گیا ڈھا دیا گیا جو بندے تھے وہ بھاگ گئے اب ایک حکمت ہے اسلام کی یہاں پر جو ہمیں اختیار کرنا ہوگی ہے بڑی مشکل اس لیے کہ ہم جذباتی ہیں اور ہمارے ہاں علم اور اصول جو ہے اہل سنت کا منحج وہ تربیت کے طور پر نہیں بتایا جاتا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں مسجد بنانے والے یہاں بارہ آدمیوں کے نام دیے اور ہر تقسیم میں تو پھر نبی علیہ السلام وسلم نے ان کو کیوں نہیں جلایا اس لیے کہ بظاہر وہ مسلمین تھے اسلام کا دم بھرتے تھے شرارتیں کرنے کے لیے وہ بھیس اپنا اسلام کا جب تک اختیار نہ کرتے شرارتے کیسے کرتے جب ان کا ظاہر اسلام تھا تو ان کے قتل کرنے میں ایک جرن تھا وہ یہ کہ اتحد صنعت ان نہ محمد لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا اس سے اسلام کی دعوت کا راستہ رک جائے گا نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت ہو اور بہت ہی زیادہ شدت کرنے والا اور جلال والا اور غصے میں آ کر قتل کر دینے والا شخص جو ہے اس کی مشہوری ہو جائے گی اور لوگ دین میں آتے ہوئے ڈریں گے اللہ کے رسول نے مسلح اور مقصدہ کو دیکھا یہ ہے مسلحہ اور مقصدہ یہ بہت فقی بات ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر ہے جو دو خیر سامنے ہوں تو اس خیر کو اختیار کرے جس کو خیر کو اختیار کیے بغیر بچت کوئی نہیں اللہ کے ہاں سے دو شر اس کے سامنے ہو اس شرط سے ہر صورت بچ جائے جس شرط کو اختیار کرنے کے بعد یا اس کو چمٹنے کے بعد جہنم لازمی ہے دوسرے سے بچنے کی کوشش کرے اگر دوسری کا کوئی حصہ اس کو دامن گیر ہو بھی جاتا ہے تو بہرحال اس سے بچنا ضروری یہ ہے سفیر شرط و خیر میں فرق تو ہر کوئی جانتا ہے خی خویر خیرین خی رہیں اور سر شر رہی یہاں ایک شرط تو یہ تھا کہ یہ موجود رہے معاشرے میں یقیناً شرط ایک شر یہ تھا کہ نبی اکرف صلی اللہ علیہ وسلم بدنام کر دیے جائیں اللہ کے رسول نے اس شر کو برداشت کر لیا اور اس شر کو اختیار نہیں کیا امام بخاری رہی محلہ یہ بات کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں باپ باندھ رہے ہیں ذلخ ویسرہ کے قتل نہ کرنے پر جس نے کہا اے ادل یا رسول اللہ اللہ, اللہ کے رسول عدل کر اللہ کے رسول اللہ سے ڈر معذ سے بڑھ کے گستاخی کلمات کیا ہے خالد نے ولید عمر بالخطاب بہت روایات ہے بخاری مسلم کی شاید کوئی بڑا عالم اٹھے تو انہیں درجہ کواتر تک پہنچا دے وہ اٹھے اور کہا ان کی اس منافع کی دردن اڑا دے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے یہی بات کی لا اللہ وسلی ہو سکتا ہے نماز پڑھتا اور لوگوں میں نماز ہی مشہور ہو خالد نے کہا بہت سے نماز پڑھنے والے خالد ادن ولی نبی اللّہ سعال ایسے ہیں کہ ان کے سینے میں وہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے سینے چیرنے کا حکم دیا گیا اور لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غلیز منافقین نفاق کے اکبر میں تھے اللہ کے رسول کی تلوار سے بچ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر جب انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کچھ کی گردن کو نکلا ہوا پایا اب ان کی گردن کو اتار دیا جب کچوا گردن اندر کرتا تو ایک پتھر معلوم ہوتا ہے جب منافق گردن باہر نکالے تو اس کی گردن کو کاٹ دو ابو بکر صدیق نے کاٹ دیا وہاں پر عمر کو یہی غلطی لاحق ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ کہ ابھی تو گردن باہر نہیں ہے ابھی تو اسلام کا ڈھال جو ہے اسلام کی وہ ان کے اوپر موجود ہے تو امبکر نے پہچان لیا اپنی فراست کے ساتھ کہ اس وقت یہ ننگے کفر میں آ چکے اور قتل کرتی ہے معلوم ہوا کہ نفاق والوں کے بارے میں ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اس لیے عرب کے بہت سے علماء جو خالص توحیدی سعودی علماء وہ اپنے بادشاہ کی تقسیم نہیں کرتے وہ اس کے کفر کو باب نفاق سے سمجھتے ہیں اتنی تقسیم نہیں کرتے حق کہتے رہتے ہیں جیلوں میں جاتے رہتے ہیں جیلوں میں تکلیفیں دی جاتی ہیں سفر حوالی جو اتنا شاندار عالم ہے ڈاکٹر سفر حوالی حفظہ اللہ جس کو ابن باز نے کہا عبد البد نبیل کی گواہی ہے جو سچے آدمی تھے عالم تھے انہوں نے کہا ہم نے کانوں سے کہ سک نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سفر حوالی ابن تہمیہ صغیر ہے چھوٹا ابن تہمیہ ہے آج اس کے کماج شل کر دیے گئے ایزائیں دے دے کر یہ نہیں हर دے دے کر ہر وقت کی جاسوسی آدمی کی جان کو روب لگ جاتا ہے ہر بات اس کی बात ہو رہی ہے ہر بات جو ہے اس پر سرزمش ہو رہی ہے है। अब چھ سال جیل بھگتی ہے اب وہ شخص خالد زدہ ہے وہ مشکل سے جان بچی ہے مگر شاید وہ اس طرح उसके نہیں رہا جس طرح پہلے उससे اس کے ویب پیج بھی خالی ہے اس سے بات بھی بہت اچھے انداز یہ علماء کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے جیل بے شمار پڑھے ناصر المان جو ایک چھوٹی عمر میں انتالیس سال کے تھے تو علماء کے بعد میں شمار ہوتے شہد زبیر علی زید جو حدیث کے ماہر انسان ہیں ماشاءاللہ محقق ہیں انہوں نے ان کا درس سنا اور کہتے ہیں ایک تو درس میں سرکاری علماء کے مقابلے میں ان کے درس میں اتنے لوگ تھے کہ جیسے درخت کو پتے جو ہیں بہار میں وہ لگ جاتے اور اگاتے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث بیان کرتا تھا پوری سند رسول کریم سے لے کر فلدارف یہ محدت تک بیان کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ سند میں کوئی خرابی نہیں تھی ورنہ زبیر اس خرابی کو نکالنے سے کبھی نہ رکتے یہ قدرتی بات ہے کہ عالم عالم کی اس علمی غلطی کو برداشت نہیں کر سکتا معلوم ہوا کہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کا سینہ قرآن اور حدیث سے بھرا آج وہ جیلوں میں تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور ایک لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کو لما اور کلب جیلوں میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے بادشاہ کی تقسیم نہیں کرتے کہ اس کے کفر کو یہود نسارہ کی مدد کرنا اس کا کھل کر اور عراق کے معاملے میں پوری اسے اسٹریٹجک پورٹ دینا یہاں تک کہ جو غذا کے مختلف کنٹینر عراق کو جاتے ہیں وہاں سے بعض اوقات وہ ڈرائیور وہ پلیز قسم کے ڈرائیور جو تین تین گنا تنخواہ لے کر پاکستانی وہ بے بےغرط انسان جو وہ سعودیوں کے اس ٹرک کو پہنچاتے ہیں وہاں پر فراغ کو امریکیوں کو وہ لے آتے ہیں ٹن وغیرہ اور آ کر تقسیم کرتے ہیں جنہیں تحفہ ملتا ہے وہ سب سعودیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جوسیز وغیرہ دوسری کھانے پینے کی چیزیں یہ ضلع جو بادشاہ کرتا ہے اس کی بھی تقسیم نہیں کرتے ہم اپنے ان علماء کے بارے میں بدزن ہو جائیں ہمارے علماء انشاءاللہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ اجتہاس جو کرتے ہیں اس میں خطا بھی ہوتی ہے دوسرے علماء بھی ہیں جو سعودی حکام کی تقسیم کرتے ہیں سر وہ بھی اپنی جگہ دلائل رکھتے ہیں ہم اختیار رکھتے ہیں کہ جس کے دلائل سے مطمئن ہو وہ بات کہیں مگر دلائل کے ساتھ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر نہیں کہ میری طبیعت کہتی ہے کہ کافر کہنا چاہیے اس لیے یہ تو سراسر اندھی تقلید والوں کی روش ہے اور یہ خارجی روش ہے اور یہ زبردست خطرناک ہے تو نبی علیہ سلاط والسلام نے مسجد کو جلانے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ مناسبین کا لحاظ نہیں اور اگر واقعی ان سے قطعی نفاق ثابت ہو جائے وہ کیا ہے پہلی بات جو ہے نبی علیہ سلاط والسلام کو یہ بتائی گئی کہ وہ زرار والا ہو مسلمانوں کو زر پہنچانا چاہتا ہوں جو بھی اس نے جھوگ رچایا ہو مسجد کی شکل میں ہو کسی مدرسے کی شکل میں ہو کسی اسلامی سینٹر کی شکل میں ہو اسلامی کتب کی شکل میں ہو اس میں اس نے جو اصل کام کیا ہو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایجا پہنچانا چاہتا ہو تو ایک یہ ہے یہ ثابت ہو جائے پکا پھر وہ کفر کا مرتقب ہو نگ گئے کتنے کفر کا جس طرح اسلام یقین کے بغیر ثابت نہیں ہوتا بوش کو ہم مسلمان اور رہ اللہ کبھی نہیں کہہ سکتے جب تک یقین سے اس کا اسلام ثابت نہ ہو اسی طرح کبھی کسی مسلمان تجب سے یقین سے کفر ثابت نہ ہو اسے ہم کفر پر نہیں سمجھ سکتے کفر بین دوسرا یہ قتل ثابت ہو جائے مسلمانوں کو یہ جو ہے انتشار کا شکار کرنا چاہتا ہے ان کے تجموں کو توڑنا چاہتا ہے وہ ارساد علی منہ رب اللہ اور اللہ اللہ کے رسول کی شاہ جنگ کرنے کے لیے یہ سینٹر اور یہ کتابیں اور یہ سب کچھ بنانا چاہتا ہے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے یاد کرائی اور دل کو ہلا کر رکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ ممبر پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا ازر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈرنا ہو دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں تو ان کے گھر جڑا دوں ایک طرف منافقین کے گھر جل رہے ہیں ایک طرف یہ شخص منافق نہیں ہے اسے یہ عید سنائی جا رہی ہے معلوم ہوا کہ مسجدوں کے اندر حاضری نہ دینا یہ نفاق کو سینے کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور آدمی اس سے خطرناک بات میں نفاق میں داخل ہو سکتا ہے لہذا مسجدوں میں حاضری اور وہ بھی وہ مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہیں جو پہلے بنی ہیں مسلمانوں کی بڑی مسجدیں حتیہ کے کرتبی نے اپنی تقسیم میں کہا کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسجد کے ساتھ دوسری مسجد بنانے سے اگر اس کی رونق برباد ہوتی ہو تو اس مسجد کو ڈھا دیا جائے اگر بن بھی جائے اور یہاں پر یہ جمال الدین قاسمی لائے ہیں واقعہ ہمارے ایک الرازی بلّا یہ راضی بلا جو ہے یہ بنو عباس میں سے خلیفہ ہوا ہے اور یہ تقریباً چوتھی ہجری میں ہے تیسری اور چوتھی ہجری کے درمیان ہے بلکہ یہ تیسری ہو چوتھی ہجری کے درمیان سے بھی تھوڑا پہلے کب ہر رکر راضی یہ راضی بلہ جو تھا اس نے جلا دیا نے مساجد باطنی یا باطنی نہیں صوفیوں کی مساجد جو کہتے کہ بندہ اور اللہ جدا جدا نے بل جو اللہ تبارک و تعالی کو مخلوق کی طرح کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ اللہ کا چہرہ مخلوق کی طرح جو مشابہت دیتے ہیں اپنے پیروں اور فقیروں سے مجھب مجبرہ اور جو جبر کے قائل ہیں کہ اللہ نے تقدیر بنا دیے لہذا جو کوئی بھی برا کام بھی کر رہا ہے تو اللہ کی تقبیر ہے اور ان کو گالی ریس نے اور ان کی مساجد جلائی ابن القیم کہتے ہیں رہی محلہ کثیر فوائد غزوہ تبوک غزوہ تبوک کے فوائد میں ہے مینا تحریک کیونکہ سبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول نے جلائی تھی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم تحریک الم کی نا کہ گناہ کے مکان جو ہے جہاں گناہ کے اڈے ہیں مسلمانوں کے اندر فحائشی پھیلانے کے لیے جو چاہتا ہوں تسیح الفاظ رکھوں پھر نبینہ ایمان والوں میں فوش کام پھیلے گناہ کے کام پھیلے شرط پھیلے اللہ تی یا صلاح یا صلاح و رسول جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے ان کو گرا دیا جائے کما ہر رقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار جس نبی علیہ الحمد زرار کو جلایا تھا یا انہیں گرا دیا جائے اور وہ ایسی مسجد تھی وہ مسجد جو تھی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا بلکہ اس میں جو ایک امام تھا نماز پڑھانے والا اس کو عمر رضی اللہ تعالی کے انہوں کے دور میں کسی نے بلایا کہ ہماری امامت کرو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا یہ ہرگز امامت نہیں کرے گا یہ وہی شخص ہے اس نے توبہ کر لی یہ وہی شخص ہے جو مسجد زرار میں امامت کرتا تھا کہیں امامت ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں کرے گا اس نے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ خلیفت المسلمین میں مجبور تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد رارئی منافقین ہیں یہ میری قوم تھی اور مجھے قرآن یاد تھا انہیں کوئی یعنی قرآن نہیں آتا تھا انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھا دی جب مجھے پتہ چلا تو میں ان سے بھر ہوا پھر عمر نے معاف کر دیا رضی اللہ تعالیٰ اب تو ابن القیم نے کہا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا وہ کلو مکان شکل ہر وہ جگہ جس کا اس سے حال عن بہن ہو جائے پوری تقدیر کو لامار کرنے کے مسجد ارار کے حکم میں ہے وہ کوئی اڈہ ہو کوئی اسمبلی ہو اسمبلی ہال کو جیسے عمر عبد عبدالرحمٰن نے کہا جب انہیں تقریر میں پوچھا گیا کہ اگر یہ جمہوریت جو ہے کہ یہ اسمبلی میں یہاں تک کر دے کہ یہاں سے اسلام نافذ ہو تو انہوں نے کہا مسجد زرار کو مسجد طیب میں نہیں بدلا جاتا مسجد زرار کو ڈھا دیا جاتا جلا دیا جاتا اور ابن القیب نے کہا کہ ایسے مقام جلا دی جائے اما بدم یا گرا دیا جائے اور تحریک یا جلا دیا جائے اما بغیر صورت یا اس کی شکل بدل دی جائے وہ اخراج ہی اماں ہو اور اس کو اس شکل سے بالکل مختلف کر دیا جائے جس کے لیے یہ بنائی گئی تھی یہ اب مفسر کہتا ہے اذا کانا آزا شان مسجد ضرار کہ مسجد ضرار کا یہ حال ہے سب مشاہد اللہ تب اُدمت اندادا منفی دون لا تو پھر ان شرک کے اڈوں کا کیا حال ہونا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے لیے یہاں کے مجاور پکار رہے ہیں احقال اجب زیادہ حق کہ جلایا جائے گرایا جائے اور واجب ہے مسلمانوں کا اسی لیے محمد بن عبد البہاب رحیم اللہ اور ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں بادشاہوں کو اگر تین دن کے لیے بھی سعودیوں کو سب سے پہلے جب وہ اچھے سعودی سے اقتدار ملا تو پہلا کام انہوں نے قبروں کو اور قبوں کو گرانے کا کیا اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے وکزاد کا محال محال الماشب اسی طرح سے گناہ کے اڈے فص کے اڈے جس طرح دکانیں یہ شراب کی اور موسیقی کے آلات کی اور منترا کے یہ اڈے جیسے یہاں پر شاہی محلہ بنا ہوا ہے یہ سب جلا دیے جائیں اور جھا دیے جائیں اور کیا خوب دلیری سے کام لیا سعودی عرب کے مفتی نے جوہریت حلال کمیٹی کا چیئرمین ہے جن کا نام ہے صالح الشیدان انہوں نے فتوا دیا ہے اور ٹی وی پر کھل کر انٹرویو میں پتوا دیا ہے کہ وہ اڈے اور ادارے جو مسلمانوں میں اڑیانی اور فہرشی پھیلاتے ہیں انہیں منع کیا جائے اگر منع نہ کیا جائے فخ انہیں قتل کر دو اللہ نے جزائ خیر دے کہ اس تمٹماتے ہوئے چرا میں ابھی بھی اتنی زراعت باقی تھی کہ اس نے حق ادا کیا اور گورنمنٹ کی جھولی کے اندر بیٹھ کر اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ ان کی استقامت کو موت تک قائم رکھے عامر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم ابن القیم کا فرمانا ہے اور ابن, ابن القیم کہتے ہیں یہ ان کی کتاب داد المعاد میں ہے اور یہ بھی داد المعاد منہا غیر قربہ کہ وہ کہتے ان مساجد میں کھڑا ہونا بھی جائز نہیں جو مسجد درار کی شکل میں بنی ہو اور یہاں پر خلیفہ کا عمل بھی آ راضی رازی کا ابن القیم کا فتویٰ بھی آ عمر عبد الرحمن کی آج تک بھی آ ہے تو یہ آج کے معاملات ہیں اور یہ نہیں کہ اب ہم ہر مسجد کو مسجد درار قرار دے دیا جائے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا درار قرار دینے کے لیے علماء کے فتوے کی ضرورت ہے اور وہ تمام شرائط پوری کرنے کی ضرورت ہے جو درار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی ہاں یہ حدیث سخت قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر جلا دو جو مسجد میں نہیں آتے معلوم ہے جماعت کی حیثیت اسلام میں اسلام لانے کے بعد اولین ہے توحید کو اختیار کرنے کے بعد کیا آپ جماعت کو اختیار کریں اور کُرتبی نے کہا تفسیر میں کہ ہمارے علماء نے کہا کہ کبھی ایک مسجد جب موجود ہو دوسری نہ بنائی جائے یہاں عمر کا کال بھی درج کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لمحہ فتح اللہ تعالیٰ الفار جب بہت شہر فتح ہو گئے مسلمانوں جی. عمر رضی اللہ تعالیٰ لن. عمر کے ہاتھ پر امر المسلمین یا برو المساجد مسلمانوں کو حکم دیا مسجد بناؤ اللہ تفریح مدینہ مسجد اور مدینہ میں دوسری مسجد نہ بنانا جب تک مسجد نبی سب لوگوں کو سما سکتی ہے کیونکہ ایک آدمی دوسرے کو نقصان دے اس کی کوئی اجازت نہیں اور کہا کہ کسی ایک شہر میں ایک جامعہ مسجد کے علاوہ دوسری نہ بنائی جائے یہ ہمارے علماء نے کہا اس یہ کہ لوگوں کو کثرت اتنی ہو جائے کہ مجبوری ہو اور علماء اس کا جواز پیش کر دیں بابا شدید بھی نہ بنا دے وہ نہ ہو کہ مسجدار سے کوئی جزوی مشابہت ہو جائے جزوی مشابہت ہی کلی بنا کرتی ہے بیماری کا آغاز چھوٹی سی فنسی سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ جان لیوا پورا بن جاتی ہے اگر پنسی کا علاج نہ کیا جائے اس بات سے ہمیں سب سے پہلے مسجدوں کے اندر حاضری کا حکم ہے پھر ان مسجدوں کو تبدیل دینے کا حکم ہے کہ رجال یہی بونا یا جس میں وہ رجال ہوں جو شروع کفر بداس اور صرف سے پاکیزگی اور بدن کی پاکیزگی چاہتے ہیں اس میں مسمد احمد کی ایک روایت لائے ہیں محقق نے کہا مجھے وہ روایت ملی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے مڑ کر کہ کیا وجہ ہے اور جمال الدین قاسمی ایک محقق انسان ہے ان کے خیال میں یہ روایت درست ہے اس کے درست ہونے کے امکانات کسی ہیں کیونکہ مسند احمد میں تقریباً چالیس ہزار روایات ہیں جس میں انچاس ہزار پانچ سو تقریباً صحیح ہیں اور پانچ سو روایات جو ہے وہ دائف ہے یا ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسی بھی ہو روایت جو موضوع ہو اور آمد بن حنبل کا یہ دعویٰ آ رہی مح اللہ کہ میری کتاب میں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جو موجود نہ ہو تو وہ یہ روایت لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مجھ پر ملتبس ہو رہا تھا مجھے بلایا جا رہا کیا تم میں سے کسی نے وضو کے اندر کوئی کمی تو نہیں کی اور یہ حدیث سے صحیح بخاری میں بھی ہے کہ نبی اکرم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کہا وہی آئی مل آکا پخار کرا ان ایڑیوں کے لیے وائل ہے ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ ایڑی آپ کو پتا ہے خاص کر سردی کے موسم میں وہ خشک رہ جاتی ہے اور ایڑی کو اور وہ جگہ جس میں آدمی کے یہاں خشکی سی پھوٹ پڑی ہو اس کو گیلا بڑا سخت مشکل ہوتا ہے اللہ یہ کہ اس پر ہاتھ گیلا جو ہے اچھی طرح سے پھیر نہ دیا جائے تو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہمارا دین باطن اور ظاہر دونوں کو مانگتا ہے ہم صرف باطن کی صفائی کی طرح صوفیہ نہیں ہیں اور ہم صرف ظاہر کی صفائی کی طرح ظاہری نہیں ہیں بلکہ عادل اور اس واسطے یہ بات کہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے والا کوئی کام صرف مسجد درار نہیں ہے کوئی بھی کام ہو وہ سخت حرام ہے مسلمانوں میں اصلاح کے طریقے خوبصورت طریقے سے اختیار کیے جائے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے بات نہ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ انہیں جہاد میں اختلاف تھا اب کتاب ہے اگر کتاب میں اختلاف ہو جائے گا تو کتنا شدید نقصان ہوگا عمر کو یہ کتاب سمجھ نہیں آ رہا مانی زکوط کے ساتھ یہ زکات کا انکار کر رہے ہیں تو عمر سیدھا جا کر خلیفت الرسول میں بات کرتے یہ نہیں کرتے ادھر ادھر گٹ مٹ گٹ مٹ گٹ مٹ گٹ, مٹ گٹ مٹ. اور بات اس سے پہلے کہ خلیفہ تک پہنچے ایک لابی بن چکی ہو یقیناً بھولے بالے مسلمان بھی ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جن کے دل میں شرارت ہے وہ آج بھی ہمارے اندر موجود شیطان میں چھوڑے ہوئے اور ہمارے اندر سے مراد یہ نہیں کہ ہماری مسجد کے اندر نہیں مسلمانوں کے اندر جہاد کے میدانوں کے اندر دعوت کے میدانوں کے اندر باقاعدہ یہود و نسارہ میں چھوڑے ہوئے چالیس سال ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھاتا رہا لوگوں کو مصر میں جب چالیس سال کے بعد وہ چلا گیا وہاں سے تو مسلح کے نیچے سے ایک رکا نکلا کہ میں یہودی تھا اور میں صرف تمہارے راز دینے کے لیے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے تمہارا امام بنا ہوا تھا یہ لوگ ہیں یہود باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں داڑیوں والے سب کچھ اور یہ لوگ جو ہیں یہ عمر نے کبھی بات باہر نہیں کی سیدھی آ کر کس سے بات کی جو اصلاح کرنے کا اختیار رکھتا تھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اگر بات نظر نہ آئے درست تو وہ سیدھی اس شخص سے کی جائے جہاں سے اصلاح کی امکان ہے ان شخصوں سے کی جائے جو اصلاح کر سکتے اگر وہ اصلاح نہ کرے اور آپ حق پر ہوں تو پھر صبر کا دامن تھامے رکھے اللہ بہت اثر دے گا صابر اس لیے کہ بات کو پھیلانے میں نقصان ہے الا یہ کہ کوئی شخص ظلم پر ڈٹ جائے پھر اس کا ظلم جو ہے وہ کھلے عام بیان کیا جائے تاکہ وہ باز آ جائے اور جو شخص ایسا نہیں ہے اور اس سے ظلم سرزد ہو رہا ہے جس کو اسے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر انتظار کیا جائے اس کے لیے حق میں دعا کی جائے تو یہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے یہ آیات انتہائی مہم آیات ہیں اور یہ حدیث کہ میں گھر جلا دوں جا کر یہ بڑی سخت مہم حدیث ہے مسلمان مردوں کی خصوصت عورتیں کو آئے تو روکا نہ جائے مسجد میں ان کی نماز گھر ہی میں بہتر ہے خاص مسجد میں نبی کیوں نہ ہو بیت اللہ کیوں نہ ہو مگر مردوں کی نماز مسجد میں نہ ہوگی تو مسلمانوں کی جماعت کمزور ہوگی اور اگر وہ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ بھی کرنا پڑے گا خیر خائی کا خرچہ بھی کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ اور کفار پر روگ جاری ہوگا ہماری جماعت بندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان آیات کا مسداد بنے آمین اسی پر جمع رہے اسی پر ہماری موت ہو اسی پر ہماری زندگی